سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم اپنے آقا و مولا امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تلا اڑے کی سیرت کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آج کے سلسلے میں اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے والد گرامی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا علماء ارشاد فرماتے ہیں ایک مقولہ ہے کہ الدی کہ بچہ جو ہے وہ اپنے والد کا راز ہوتا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ عبد العزیز دیرینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ اپنے والد کی عادت اور ان کے اخلاق کو حاصل کرتا ہے ان کے طریقہ کار کو اخذ کرتا ہے یعنی بچے کی طبیعت کے اندر فطرت کے اندر وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے والد کے طریقے کار پر چلتا ہے اس کی عادتوں کو اپنے اندر عمومی طور پر وہ لیتا ہے امام اہل سنت کے والد گرامی حقیقتا وہ ذات ہیں کہ جن کے سبب امام اہل سنت کا تحفہ ہمیں ملا یعنی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو امام اہل سنت بنانے کا اک کردار جو ہے وہ آپ کے والد گرامی کا ہے اور آپ کی بہت ساری عادت امام اہل سنت کے اندر پائی جاتی تھی کچھ تذکرہ کرنے کے بعد میں بنیادی دو خصوصیات ارض کرتا ہوں امام اہل سنت کے والد گرامی امام المتکلمین حضرت علامہ مولانا شاہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ یہ زبردست عالم دین تھے بہت ساری تصنیفیں انہوں نے کی ہیں کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور بہت بڑے عاشق رسول تھے اپنے والد گرامی حضرت علامہ رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ سے آپ نے تمام علوم کو حاصل کیا انہی سے آپ نے درس نظامی مکمل کیا اس وقت کی جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں وہ آپ نے اپنے والد گرامی سے پڑھی اور مکمل طور پہ آپ جو اس زمانے کا رواج تھا اس کے مطابق آپ اپنی درسیات سے فارغ ہوئے اور والد گرامی نے آپ کو جہاں علم کا ایک شاہکار بنایا ساتھ کے ساتھ ایک بہترین تربیت کر کے آپ کی اخلاقیات کو بھی اعلیٰ درجے پر پہنچایا امام اہل سنت کے والد گرامی علمی اعتبار سے کتنے مضبوط تھے اس کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سنیں گے اخلاق کے اعتبار سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے معاش اور ایک معاد یعنی بندہ اس انداز میں زندگی گزارے کہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو یہ ایک کامل زندگی ہے کہ اس انداز میں زندگی گزارنا کہ دنیا کی وجہ سے آخرت خراب نہ ہو اور آخرت کی وجہ سے دنیا خراب نہ ہو ہاں اگر کہیں ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ دنیا اور آخرت آپس میں ٹکرا رہے ہیں کہ اب دنیا اختیار کرو یا آخرت اختیار کرو دنیا کو اختیار کریں گے تو وہاں پہ اخر بھی معاملہ چھوڑنا پڑے گا اور اخر بھی معاملہ اختیار کریں گے تو دنیا بھی معاملہ چھوڑنا پڑے گا تو اس میں علماء ارشاد فرماتے ہیں اور یہ عقل کی بات بھی ہے کہ بندہ اخر بھی معاملات کو اختیار کرے کہ آخری معاملہ جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور دنیاوی معاملہ یہ ختم ہونے والا ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عقل معاش و معاذ دو دونوں کا بر بھجی کمال اجتماع بہت کم سننے میں آیا ہے لیکن والد گرامی میں دیکھنے میں آیا ہے یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے اندر الا وجہ کمال اعلی درجے کے طور پر یہ بات پائی جاتی ہو کہ وہ دنیا میں بھی بہترین انداز کے اندر دنیا کو گزار رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آخرت بھی خراب نہیں ہو رہی آخرت کی بھی بہترین انداز میں وہ تیاری کرتا ہوا جا رہا ہے عالد فرماتے ہیں کہ ایسی چیز سننے میں بھی بہت کم آئی کہ کسی کے اندر ایسی پائی جاتی ہو معمولی طور پر تو پائی جاتی ہے لیکن علا وجہ کمال ایسا بہت کم سننے میں آیا ہے لیکن والد گرامی میں آلد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں علا وجہ کمال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں آپ کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آپ رسمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت تھی کہ آپ خفیہ صدقات فرمائے کرتے تھے یعنی صدقے جس سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ حضرت نے کس کو صدقہ دیا ہے کیا صدقہ دیا ہے چھپ کر صدقہ کرتے تھے کہ یعنی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے بارے میں جانے اور اللہ تبارک و تعالی ہی سے ثواب کے طالب رہا کرتے تھے اسی طرح آپ کے عمل کی وجہ سے آپ کو فراست صادقہ عطا کی گئی یعنی فراست یہ ہوتی ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے اس کی نافرمانی سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا نور عطا فرماتا ہے ایسی نظر عطا فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آنے والے معاملات کو جان لیتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا حدیث پاک میں فرمایا ہے اتقو فراست المین نور اللہ یعنی مومین کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے تو اہل حادثت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ فراست صادقہ کی یہ حالت تھی کہ جس معاملے میں جو کچھ فرمایا وہی ظہور میں آیا یعنی فرما دیا کہ اس طرح پیش آئے گا معاملہ تو اسی انداز میں وہ معاملہ پیش آیا امام اہل سنت کے والد گرامی جنہوں نے امام اہل سنت کی تربیت فرمائی اعلی حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک وطر نے مختلف علوم کے اندر مہارتہ فرمائی آپ رسمت اللہ تعالیٰ علیہ عاجزی کے پہکر تھے آپ خوف خدا کے پہکر تھے آپ رسمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشق رسول کے پیکر تھے امام اہل سنت کی دو خوبیاں بڑی واضح ہیں نمبر ایک آپ کے اندر عشق رسول اللہ وجہل کمال پایا جاتا ہے یعنی امام اہل سنت کا جو عشق رسول ہے وہ اپنے تو اپنے غیر بھی تسلیم کرتے ہیں اسی طرح امام اہل سنت کا جو علم کے اندر رسوخ ہے جو اللہ تبارک وطالع نے علم کے اندر امام اہل سنت کو کمال عطا فرمایا ہے وہ بھی ہر ایک پر ظاہر ہے کہ کس قدر اعلی حضرت امام اہل سنت علمی مقام اور مرتبہ رکھتے تھے کس قدر بلند آپ کا اس حوالے سے درجہ تھا یہ دونوں باتیں بنیادی طور پر ہمارے سامنے بہت زیادہ ظاہر اور بہت ساری خوبیاں امام اہل سنت میں پائی جاتی ہیں لیکن یہ دو خوبیاں بڑی واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہیں اگر ہم امام اہل سنت کے والد گرامی کی سیرت پر غور کریں گے تو ہمارے سامنے نتیجہ یہی آئے گا کہ امام اہل سنت کو یہ دونوں چیزیں وراثت کے اندر ملی ہیں کہ آپ کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ یعنی امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اس خوبی کے ان دونوں خوبیوں کے انتہائی جامے تھے سب سے پہلی بات آپ کا عشق رسول تو خود امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ نے فضائل دعا کے شروع میں بھی اور اسی طرح امام اہل سنت نے ایک اور کتاب الجواہر البیان کے شروع میں بھی اپنے والد گرامی کے حالات کو بیان کرتے ہوئے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ کو حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کمال درجے کا عشق تھا ایک بار بیمار ہو گئے جس کی وجہ سے نکاہت بہت ہو گئی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور ایک پیالے میں دوا عنایت فرمائی اور پیتے ہی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صحت مند ہو گئے اللہ تبارک وادر نے ان کو عطا فرما دی اسی طرح جب امام المتین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہلی مرتبہ حج کے لیے تشریف لے جانے لگے تو سخت بیمار پڑ گئے لوگوں نے ارض کی کہ حضور آپ بیمار ہیں حج کے معاملے کو اگلے سال پر ٹال دیجیے اگلے سال چلے جائیے گا اس سال نہیں جائیے بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے در کی حاضری کے لیے سفر اختیار کر لوں گھر سے باہر قدم رکھ لوں بس اس کے بعد بھلے اجل آ جائے اجل یعنی موت آ جائے بس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی دیار کی حاضری کے لیے اپنے گھر سے نکل جاؤں اور ان کے دیار میں میں پہنچ جاؤں پھر آپ رحمت اللہ تعالی حج کے لیے اسی حال میں تشریف لے کر گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاہ تا اور بڑے بڑے علماء نے آپ کی وہاں پر قدر کی جس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے مختلف سلسلوں کے اندر آتا رہے گا تو امام اہل سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی بہت بڑے عاشق رسول تھے ان کی کتاب ہے الکلام الاودح کے نام سے الکلام فی الک سورت علم نشرہ یعنی سوریہ علم نشرہ کی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر فرمائی ہے علم نشرہ کی آٹھ آیتیں ہیں اور اس کی تشریح آپتیں اس کی شرح آپ کے پانچ سو صفحات پر فرمائی ہے جس میں پوری سوریہ کی یہ شرح موجود ہے اس کتاب میں بہت سارے علمی کمالات آپ کے موجود ہیں اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سورت کی پانچ سو صفحات پر جو تفسیر لکھنا ہے یہ کسی عام عالم کا کام نہیں بہت بڑے محقق اور بہت بڑے علامہ کا یہ کام ہے کہ جو اتنی طویل شرح اور وہ بھی اس انداز میں لکھنا کہ جو علم کی جامع ہو فضول باتیں نہیں بلکہ وہ باتیں کہ جو بڑے بڑے علماء کی کانوں تک نہیں پہنچتی اس کتاب کے اندر موجود ہیں تو اس کتاب میں جہاں دوسری خوبیاں ہیں وہیں اس کے اندر کمار یہ ہے کہ امام اہل سنت کے والد گرامی نے جس وقت اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تو اس کی ابتدا میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے القابات لکھنا شروع کیے ہے آپ عمومی طور پہ ہم جو القابات سنتے ہیں کہ حضورصلاۃ اسلام کے لیے ہم کہتے ہیں رحمۃمین شفیع المذنبین سید العربی والعجم سید ولد آدم سید ولد آدم یہ القابات جو عام طور پہ معروف ہوتے ہیں وہ ہم سنتے اور بیان کر سکتے ہیں لیکن امام اہل سنت کے والد گرامی نے کمال کیا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے 517 سو سترہ القابات اس کتاب کی ابتدا کے اندر لکھے یعنی حضور علیہ السلاط اسلام کی تعریف و توصیف تو آگے لکھنی ہے صرف القابات لکھنے جا رہے ہیں حضور علیہ الصلاط اسلام کا نام نامی لکھنا شروع کیا تو ہم جب نام لکھتے ہیں تو چند القابات لکھتے ہیں سیدنا و مولانا یہ القابات لکھتے ہیں لیکن امام اہل سنت کے والد گرامی نے جب لکھنا شروع کیا تو لکھتے گئے لکھتے گئے یہاں تک کے پانچ القابات نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اس کتاب کی ابتدا میں اپ نے تحریر فرمایا یہ ان کا اس کے رسول تھا کہ جس نے ان کو اس بات پر ابھارا اور یہ کمال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی سیرت پر ان کی نظر تھی کیونکہ القابات جو لکھنے تھے وہ وہی لکھنے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سے معلوم ہوتے ہیں تو مکمل نظر ان فضائل کے اوپر تھی ان پر تھی تو اپ نے وہ القبات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لکھے اس کے اندر اور پانچ سترہ تک آپ نے اس کی تعداد کو پہنچا دیا اس سے ان کے عشق رسول کا اندازہ ہوتا ہے اس طرح اور بہت سارے واقعات امام اہل سنت نے اپنی کتاب کے اندر آپ کے بیان کیے ہیں جو آپ کے عشق رسول کے اوپر ہماری رہنمائی کرتے ہیں تو یہ پہلی چیز دوسری بات آپ کا علمی مقام و مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم کے اندر کیسا کامل بنایا تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کسی استاذ کی پہچان اس کے شاگرد کے ذریعے بھی ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے والد گرامی کی علمی حیثیت سے آپ کے علمی کارناموں سے بھی بڑے متاثر آپ کو اس میں نظر آئیں گے اور ان کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیان کرتے ہیں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میری نظر کے اندر ہندوستان کے اندر فقط دو ایسے عالم گزرے ہیں کہ جو امام کے پیچھے کھڑے ہیں اور امام نے غلطی کی کہ حرف سے حرف تبدیل ہوا اور معنی تبدیل ہو گیا یہ صرف دو عالم ایسے ہیں کہ جو میری نظر میں ہندوستان کے اندر گزرے ہیں کہ جو پیچھے کھڑے ہو کے فورن پہچان سکتے ہیں کہ یہاں حرف کی تبدیلی کی وجہ سے معنی تبدیل ہو چکا ہے یعنی ہر مقام پہ اس بات کو جان لیں ایسے دو عالم ہیں ایک آپ نے فرمایا کہ میرے والد گرامی امام المت نقی علی خان رشمۃ اللہ تلا اور دوسرے حضرت علامہ تاج الفصول علامہ عبد القادر بدایونی رشمۃ اللہ عڑے دونوں کے دونوں جریل القدر عالم ان کے بارے میں امام نے سنت فرماتے ہیں کہ یہ دو میری نظر کے اندر ہندوستان میں ہیں کہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور جیسے ہی امام نے مثال کے طور پر کوئی حرف دوسرے حرف سے بدلا تو ہر مقام اس کو جان لیں گے کہ یہاں پر حرف کی تبدیلی کی وجہ سے مانا فاسد ہو چکا ہے ہندوستان کے اندر اس وقت بڑے بڑے علماء موجود تھے بڑے جلیل القدر علماء موجود تھے لیکن اس طرح ہر ایک کا جان لینا یہ ایک بہت مشکل کام ہے امام اہل سنت نے اپنی نظر کی بات کی اور یقیناً آپ کی نظر بہت وسیع ہے بہت دور دور تک آپ دیکھنے والے بڑے بڑے علماء کے بارے میں آپ معلومات رکھنے والے تھے تو ان کا یہ فرمانا یہ اپنے والد گرامی کی علمی حیثیت کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ آپ کے والد گرامی کو یہ حاصل تھا اس کے علاوہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلا اپنے والدی گرامی کے فضائل و کمالات کے حوالے سے علمی اعتبار سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت کے ذات گرامی ہمارے سامنے ہیں کہ ان کے جو فتح رضویہ کے اندر فتو موجود ہیں جس طرح امام اہل سنت فتوی لکھتے ہیں اور جو وہ شاہکار ہیں وہ ہر ایک پر ظاہر ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اعلی حضرت کے جو قلم کا انداز ہے کہ جس طرح امام اہل سنت لکھتے ہیں اور جو باتیں لکھتے ہیں تسلیم کے بغیر چارہ نہیں دیتا لیکن اپنے والد گرامی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابتدا کے اندر شروع شروع میں میں نے ایک فتویٰ لکھا جو, جو سوال آیا میں نے اس کی شک در شک بنائی نکاح کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ اس صورت, اس صورت میں یہ اس صورت میں یہ اس صورت میں یہ اس صورت میں یہ حکم ہوگا یہ سارا میں نے آٹھ صفحات کے اوپر لکھا اور ہر ایک کے بارے میں بیان کر دیا کہ یہ اس کا حکم جو میں بیان کراؤں ایسا کیوں ہے اگر معاملہ یوں ہو تو حکم یوں ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے اور اس کے اوپر میں نے پھر کتابوں کے حوالے نقل کی دوسری شک یوں بنے گی اس کا حکم یہ ہوگا اس کے حوالے یہ اور اس کی وجوہات یہ سارا لکھ دیا لیکن جب اپنے والد گرامی کے پاس پہنچا تو آپ نے صرف دو حرف فرمائے کہ اس کے اندر مثلا یہ غلطی ہے جس کی وجہ سے وہ سارا فتویٰ صفر ہو گیا یعنی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں جیسی ذات گرامی وہ فرما رہی ہے کہ میرے فتوی کے اوپر دو حرف فرمائیں اور جو میں لکھ کر آیا تھا وہ ساری کی ساری محنت ایک طرف رہ گئی یہ ایک بہت بڑے مفتی کا کام ہے ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے پھر اس کے بعد امام اہل سنت کا جو مقام ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ پھر مسلسل تربیت حاصل کرتے رہے اپنے والد گرامی سے سات سال تک اور پھر آپ کے جو فتح تھے والد صاحب نے خود اجازت فرمائی کہ میری مجھے دکھائے بغیر یہ فتوی اب جاری کر کریں ضرورت محسوس نہیں کی کہ اب اس کو دیکھا جائے ابتداء کے اندر یہ حال تھا کہ صرف فرمایا دو حرف فرمایا اور وہ فتوہ جو ہے وہ صفر ہو گیا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام اہل سنت کے والد گرامی امام المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ ہی طلع کا علمی مقام اور مرتبہ کیا ہوگا آپ کی جو کتابیں ہیں مختلف کتابیں جیسے ایک کتاب آپ نے ہم نے بھی الکلام الاودح کے نام سے سنی کہ صرف سورہ علم نشرہ کی آٹھ آیتوں کی تشریح کے اندر آپ نے پانچ سو صفحات کے اوپر مشتمل یہ کتاب لکھی اور بڑے بڑے صفحات پر مشتمل ہے اگر آج کے دور میں اور آج کے دور کے مطابق کمپوز کر کے اس کتاب کو لایا جائے بازار کے اندر تو یقیناً ہزار صفحات سے اوپر یہ کتاب جائے گی اتنی جامع کتاب آپ نے یہ لکھی ہے اس کے علاوہ آپ کی کتاب جواہر البیان فی اسرار الارکان یعنی یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے یہ کتاب ہے کہ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہم حج ادا کرتے ہیں اس کے اندر حکمت کیا کیا پوشیدہ ہیں رکوع کرنے کی کیا حکمت ہے صدہ کرنے کی کیا حکمت ہے کیوں اس کا حکم دیا گیا ہے ان باتوں کو اپنی اس کتاب کے اندر آپ رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اصل حکم یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول از اللہ کسی بات کا حکم دے دیں تو مسلمان کے لیے بنیادی اعتبار سے یہ حکم ہے کہ وہ اس کی پیروی کرے گا اب چاہے اس کی عقلی علت عقلی حکمت اس کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے اندر یقیناً بے شمار حکمتیں موجود ہوتی ہیں لیکن ہر حکمت تک ہماری عقل کی رسائی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا اور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو حکمتوں کے در پہ ہر معاملے کے اندر رہنا بھی نہیں چاہیے اس کو اصل یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے عربل نے اس حکم دیا ہے اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اس کا حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے لیکن نے اپنی اپنی بساط کے مطابق حکمت بیان بھی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا اللہ تبارک وطر نے اس بات کا حکم دیا ہے تو اس کے اندر حکمت کیا ہے اس بات کو بیان کیا ہے انہی میں سے ایک کتاب امام اہل سنت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تلا کی کتاب جواہر البیان فی اسرار الارکان ہے جس میں آپ نے احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر نماز روزہ زکوۃ حج ان کے احکام کو بھی بیان کیا ہے ان کے فضائل کو بھی بیان کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو حکمت پوشیدہ تھیں ان کو بھی بیان فرمایا ہے اس کے علاوہ آپ کی ایک معروف کتاب ہے اور اردو کے اندر انتہائی جامع کتاب ہے جو دعا سے متعلق ہے احسن الیاح یعنی دعا مانگنے کے آداب کے اوپر بہترین بیان یہ آپ نے کتاب تشریح فرمائی جس میں آپ نے دعا مانگنے کے فضائل دعا مانگنے کے آداب کن چیزوں کی دعا کرنی چاہیے کن چیزوں کی دعا نہیں کرنی چاہیے کن مقامات پر دعا جلدی قبول ہوتی ہے کن اوقات کے اندر دعا قبول ہوتی ہے کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو دعا بندہ مانگتا ہے اور بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی ان تمام باتوں کو آپ رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمایا اور پھر اس کے پر امام اہل سنت نے حاشیہ بھی تحریر فرمایا یعنی مزید اس کی وضاحت آپ نے حاشی کے طور پر کی ہے اور الحمدللہ اللہ یہ کتاب المدینت العلمیہ نے تسہیل کے ساتھ آسانی کر کے اس کتاب کو مکتبت المدینہ سے شائع بھی کیا گیا ہے اور کے لائک کی کتاب ہے کہ بندی کو اس کتاب کو پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ دعا مانگنا اللہ تبارک و کو کتنا پسند ہے دعا مانگنے کے کی کیسے کیسے فضائل احادیث طیبہ اور قرآن پاک کے اندر موجود ہیں اور دعا نہ مانگنا یہ کیسا فیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے تو اس کتاب کے اندر بھی امام اہل سنت کے والد گرامی رحمتہ اللہ کی علمی جھلک واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے یہ بنیادی اعتبار سے دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس رسول میں بھی بڑے اعلیٰ درجے پر فائز تھے یوں ہی علمی اعتبار سے بھی آپ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا اللہ نے اور بہت سی خوبیاں آپ کو عطا فرمائی تھیں صاحب کرامت آپ کو بنایا تھا کہ بڑی بڑی کرامتیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ سے ظہور پذیر ہوئیں جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نماز استغا پڑھی تو بریلی کے اندر ایک عرصے سے قہد پڑا ہوا تھا لیکن آپ رسمت اللہ تعالیٰ کے دعا کرتے ہی نماز استغاف پڑھتے ہی اللہ تبارک وطر نے بارش نازل فرمائی جو آپ نے فرما دیا اللہ تبارک وطر نے اس کو پورا فرما دیا حضرت امام اہل سنت نے بھی اپنے والد گرامی کی اسی خوبی کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک وطار نے گو نہو خوبیاں آپ کو عطا فرمائی تھی لیکن ایک نمایاں خوبی آپ رحمت اللہ تعالی کے رسول تھا اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے آدھا تھے دشمن تھے ان کے جتنے بھی معاملات تھے آپ رسمت اللہ تعالیٰ کے والد گرامی نے ان کے جوابات دیے اور بڑے بڑے فتنوں کی سرکوبی کی اور آپ رسمۃ اللہ تلا کی ذات کی برکت کی وجہ سے بڑے بڑے فطرے ہندوستان سے دور ہوئے تو رب تبارک و تعالی ہمیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی کی بھی برکت عطا فرمائے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ان کی شفات میں سے بھی ہمیں حصہ عطا فرمائے کہ انہیں کی برکتیں کہ امام اہل سنت کی ذات گرامی ہمارے لیے ایک رہبر و رہنما بن کر آئی اللہ تبارک و تعالی ان دونوں پر اپنی کروڑا کروڑ رشمتی نازل فرمائے اور ہمیں مسئل کے اعلیٰ حضرت پر اللہ تبارک و تعالی قائم اور دائم رہیں کی توفیق عطا فرمائے رب تبارک و تعالی ہمیں علم دین کی چاشنی نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم